بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے ادرت جب سورج لپیٹ دیا جائے گا وَإِذَا ادن جو اور جب تارے بکھر جائیں گے وَإِذَا ادل سُيِّرَتْ اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے وہ عیدل اشاروں اور جب دس مہینے کی حاملہ اونٹنیا اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی وہ عید الفیر وہ عید الحرو سیر اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے وہ زُوِّجَتْ اور جب جانے جسموں سے جوڑ دی جائیں گی وَإذا سئلت اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بن قتلت کہ وہ کس قصور میں ماری گئی وہ ادس و اور جب امال نامے کھولے جائیں گے ادس نو کو اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا وہ عید الجہیمت اور جب جہنم دہکائی جائے گی وہ عید الجنت اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی عالمت نسبوت اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے الجوس بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی اذا عس عس اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہوئی اذا تنفس اور صبح کی جبکہ اس نے سانس لیا ان یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغام کا قول ہے نیا ددل روشن کی پائ جو بڑی توانائی رکھتا ہے عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے وہ با اعتماد ہے وما صاحبكم بمجنون اور اے اہل مکہ تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے ولقد رآہ اس نے اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا ہے وما ہوا علی الغیب ببنین اور وہ غیب کے سلم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے وما ہوا بقول شیطان الرجیب یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے فَأَيْنَ پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو ان هو إلا ذكر یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے لمن شاء منكم ان تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے